اعوذ باللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب رب کل اعلیٰ القص و قدر فہدا صدق اللہ العظیم اب جو دو سورتوں کا جوڑا آ رہا ہے سورت العلی اور سورت الحاشیہ ان دونوں کے بارے میں یہ بات تو آپ میں سے بہت سے اضلاع کے علم میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں آپ ان صورتوں کی اطراع فرماتے تھے پہلی رکعت میں صورت العلیٰ دوسری رکعت میں صورت الغاشیہ اور اس کی وجہ بھی صاف سمجھ میں آ جاتی ہے ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے حضور کو فضکر نمانتا مذکر فضکر نفات ذکر تو چونکہ جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہے باقی نمازیں جو ہیں وہ تو صرف قرال پڑھا جاتا ہے لیکن یہ کہ جن نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے اس میں وہ تذکیر ہے یاد دہانی ہے اور اس کے حوالے سے پھر یہ صورتیں جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے لیے گویا کے منتخب کی سب قسم رب کل باقی بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے نام کا رب یہاں کیوں کہا گیا اس لیے کہ ہمارا جو بھی کوئی ذہنی رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاں تک اس کی ذات ہے ورا البرا سما ورا البرا سما اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہمارے تخیل سے تصور سے برا البرا سما ورا البرا ہمارا جو بھی اس کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے ہے بل اللہ حسم فنو بے ہا لذا تسمی بھی ہوگی اللہ کی تحمید بھی ہوگی تو اللہ کے اسمبا کے حوالے سے النزی کا فسو ہوا وزی یہ چار الفاظ جو ہے بہت قابل توجہ ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کے عمل کو اللہ تعالی نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے و اللہ الخال بار المصور ایک شے کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے پھر اس کا بل اس کو پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے پھر اس کے فنشنگ کے ہوتے ہیں پھر تصویر ہے اس کی الخالف الباری المسود یہ سورہ حشر کے آخر میں جو اسما کا گلدستہ ہے سب سے بڑا پرانے حکیم میں اس میں آخر میں یہی تین ہیں یہاں چار الفاظ ہیں خلق فسوا اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل حیولہ ہے وہ تیار کر دیا جائے جس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بلڈنگ ہے اس کا اسٹرکچر کھڑا ہو گیا اب اس کے بعد تصویر ہے اس کی چھان پھٹک کر کے اور اس کے سنوارنا ہے اس کو اس کے اندر ڈیکوریشن ہے اس کے اندر مختلف جو ہے خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہیں یہ تصویر ہے تو تخلیق ڈھانچہ کھڑا ہو جانا اور تصویر پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فنیشنگ ٹچز دینا بندی قدرا فہدہ اب ہر شے کی جو کہ دو مراحل سے گزر چکی ہے تخلیق اور تصوریہ کے دو مراحل سے اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں اس کی کیا پوٹینشیلٹیز ہیں یا یوں کہیے اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں اب ایک انسان ہے اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کی یہ لمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا پرندہ ہے چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے تو ہر ایک ناؤ کی لیمٹس ہیں ہر ایک نو کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تقدیر اس کا ایک اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے پھر الواع کی تقدیر وہ کروں انسانوں کی بھی تقدیر ہے مجھے میں بتا چکا ہوں شاکلہ جو بنتا ہے وہ جو بھی جینس آئے ہیں وہ تو اس کے گویا کہ گیون ہیں اس کے لیے کسی کو ذہانت والے ملے ہیں کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں کسی میں کوئی اور وصف ہے تو یہ بھی اس کے لیے گیون ہے اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا ہے اس کی شخصیت کا ایک سانچہ بنتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ محنت کرے گا اس کے اندر اندر کرے گا اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا جیسے انگریزی کی کہاوت کہہ لیجیے یا جو بھی اسے کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن یہ کھال جو ہے ہمارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے آپ کتنے ہی موٹے ہو جائیں میں اور کتنا ہی پھیل جاؤں لیکن खाल سے باہر تو نہیں نکلوں گا کھال وہ پھیلتی چلی جائے گی تو کال کے اندر رہنا ہے اسی طرح وہ جو سانچا بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا نیکی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے اب اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کل نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی کیپیبلٹی تھی اس کے حساب نے اس نے کیا کیا ایک شخص سو درجے تک جا سکتا تھا وہ گیا ہے پچاس درجے تک ایک شخص جا ہی سکتا تھا پچاس تک اور وہ پچاس تک چلا گیا تو وہ پچاس تک جو ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ کامیاب ہو گیا اور یہ جو ہے ناکام شمار ہو جائے گا تو یہی بات جو ہے میں نے وضاحت پہلے بھی کر دی تھی کہ لا یق اللہ واحا کسی بھی جان کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہرائے گا رسپانسبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق یہ انڈیویژل سا جو ہے وسعت ہر شخص کی اس کا شاقلا یہ گویا کہ اس کی ذاتی تقویز ہے فہدا چوتھی چیز ہے کہ ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کرنے کے بعد پھر ایک جملی ہدایت اس کو دے دی جاتی ہے چلو ادھر پہلی جملی ہدایت ہے جس کا ذکر آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جملی ہدایت جو ہے وہ ہر بکری کے اندر ہدایت ہے کہ یہ چیز تمہارے کھانے کی ہے یہ کھانے کی نہیں ہے بہترین گوشت اس کے سامنے ڈال دیجئے ہو تو نہیں کھائے گی تو جملی ہدایت ہے اس کی اور جو ہے آپ شیر کے سامنے بہت اچھی سبزیاں ترکیاں لا کر ڈال دیجیے وہ دیکھے گا بھی چھوکے گا بھی کو اسے گوشت چاہیے یہ ہے جملی ہدایت پھر جبلی ہدایت کے اوپر پھر ہدایت کے اور مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر وہ اپنی کتاب نابی فرماتا ہے اپنے نبی بھیجتا ہے یہ گویا کہ ہدایت کی تکنیک ہے ورنہ ہدایت تو بنیادی طور پر جو ہے ہر جبلت کے اندر بھی اللہ نے ودیت کر دی ہے تو یہ ہر کریشن کے لیے یہ چار الفاظ جو یہاں آئے سب بحث الزی خلا خلق فسو وزی قدر فہدا وزی اخرج المرع م. وہی ہے جو نکالتا ہے چارہ زمین سے فج غصان احوا جو شروع میں تو گھاس ہوگی ہے تو بڑی خوبصورت ہر ہریابل جو ہے اس کے بعد وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے سلوک کا فلا تنسا نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں یہ بھی وہی بات ہے جو سورہ قیام میں آ چکی ہے لاکح بھائی نساں نہ کرے تا جل بھائی نہ جمع ہوا کورہ ہمارے ذمہ ہے آپ یہ مشقت زیادہ اپنے اوپر نہ لے یہ ہم کام کر دیں گے آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے اور پڑھوا دیں گے ترتیب بھی بتا دیں گے رک لے کا فلاح فنسائی ماشاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے تو اگر اللہ چاہے فرض کیجئے گی اس لیے بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ بھلانا چاہے گا تو آپ لاکھ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو آپ باہر نہیں نکل سکتے آخر اللہ تعالیٰ خبر ہے اللہ شہر لیکن یہ کہ یہ صرف اس امکان کو ظاہر کرنے والی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نکل آتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آئے اللہ نے بھلوا بھی دی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی ہے رحمان ولاد الفان العابدین اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوجوں گا اسے یہ اس طرح کی چیز ہے اللہ ماشاء اللہ ان یاخال و اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جانتا ہے خواہ کوئی بلند آواز سے بات کہی جائے خواہ اسے چھپایا جائے بالو یس سیر ویل اب یہ نفزلہ یہاں نوٹ کر دیجیے کہ آگے بڑھ کر ایک مضمون کھلے گا اس سے اور سہج سہج تحصیل یسر سے باب تفیل آسان کرنا اور تہج سہج تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم آپ کو آسان بنا دیں گے کس چیز کے لیے یسرا وہ بڑی جو آسانی ہے جنت وہاں پہنچائیں گے اور جو بڑی کامیابی ہے دنیا میں دین کا غلبہ وہاں بھی پہنچا دیں گے لیکن سہج سہج ہوگا اس کے لیے اپنا ایک تدریج ہے جو ہماری حکمت میں ہمارے علم میں ہے ویسے ہم چاہیں آنے واحد میں کر دیں دین کا غلبہ ہو جائے کوئی رہے نہ دشمن آنے واحد میں تمام انسان جو ہیں اور تمام جنات کو ابو بکر جیسا بنا دیں ہم بنا سکتے لیکن یہ کہ ہماری جو حکمت تخلیق ہے اس میں یہی ہوگا تحصیل آہستہ آہستہ اور یہ فلسفہ آگے چل کر بہت کھلے گا بسر وسرا فک کر ان نفا کے آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اگر فائدہ دے سمجھانا اور اس میں در حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی تذکیر جو ہے اگر تو کہہ دیا ہے یہاں پر اگر فائدہ پہنچائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فائدہ پہنچائے تب ہی تذکیر کی جائے اس لیے کہ آگے آ سید ذک من یقا یعنی آپ اگر تذکیر کریں گے تو جس کے دل میں کچھ خوف ہے اس کو تو فائدہ ہو جائے گا نا آپ تصکیر فرما رہے ہیں نئی وہی آ ہے اسے آپ نے پڑھ کر سنایا ہے وہ جن کو پرواہ نہیں ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہوگا ان کے اندر اور جو ہے ایمان جو ہے بڑھے گا سید کرو من یخشا و محل اشفا البتہ جو شکی ہے مد ہے وہ اس سے اس اپنا پہلو کترا جائے گا وہ پہلو موڑ لے گا السل نارل کبرا جس کا انجام پھر یہ ہونا ہے کہ وہ بڑی آگ میں جھونکا جائے گا داخل ہوگا بڑی آگ میں سم لا یمو توفیحا ولا یاہیا پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا نہ زندوں میں نہ مردوں میں لا ترقی ولا تذ سورہ مدسم میں جو آئے آئی تھی سم لا یمو توفیحہ ولا یاہیا پھر نہ اس میں اس کی موت آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قد افلح من تزکا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ یہ مضمون بھی آگے اب پھیلے گا بڑھے گا ترقی کرے گا قد افلاح من کا بے شک کامیاب ہوا وہ کہ جس نے تزکیا حاصل کر لیا اپنے آپ کو پاک کر لیا یعنی انسانی روح جو ہے وہ اس جسم میں جب قید کی گئی ہے بنایا گیا بہت بلند ان رقت خلق میں انسان سیاسل تقویم جو ڈالا ہے اس میں اس حیوانی جسد کے اندر سمنا ہو اس اب یہ کہ یہاں سے وہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی یہاں سے اوپر اٹھنا ہوگا آپ کو محنت کرنی ہوگی ہر انسان کو تذکیہ کرنا ہوگا فلاح حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا کچھ اپنی شہوات کو دبانا ہوگا اپنے نفس کا ضبط نفس کا سامان کرنا ہوگا کچھ اپنی روح کے تقویت کا سامان کرنا ہوگا جیسے کہ یہ دو طرفہ پروگرام رمضان کا ہے کہ دن میں روزہ رکھو اور جو حیوانی موجود ہے اسے ذرا کمزور کرو تھوڑا سا مجمعین کرو تاکہ اس کا دباؤ جو ہے اس روح ربانی کے اوپر اس بدن میں کچھ کمی آئے رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اس روح کے اندر آبیاری اس کے اوپر قرآن کے انوار کی بارش کرو اس سے یہ کہ یہ روح تازہ ہوگی زندہ ہوگی اپنے رب کی طرح متوجہ ہوگی یہ ہے عمل تزکا پد اصلاح الزکا مذکر رسم رب ہی فص اللہ اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی تو اس میں یہ کہ یہی شکل ہو چکی ہے جمعے کے اندر پہلے جو ہے تذکیر کے لیے خطبہ ہوتا ہے خطبہ جو تذکیر کے لیے چنانچہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں حضور کا معمول کیا تھا جمعے کے لیے وہ جب ہم سورہ جمعہ پڑھ رہے تھے یہ باتیں اس وقت بیان کرنے کی تھی لیکن یہ کہ وہ ہر روز کا جو ایک نصاب ہم بنا لیتے ہیں وہ بڑی بڑی اہم چیزیں بعض اوقات رہ جاتی ہے حضور کا معمول کیا تھا کان علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب یا جنہیں سو آیات القرآن میوزک کے الداس حضور کے دو خطبے ہوتے تھے اس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے, تھے تھوڑی دیر کے لیے حالانکہ خطبے آپ کے ہوتے تھے بہت ہی مختصر کو تھکان کی وجہ سے نہیں آپ بیٹھتے تھے میرے نزدیک یہ کہ جو دو رکعتیں ہیں زہر کی اس کے قائم مقام ہے یہ دو خطبے زہر کی چار رکعتیں ہیں فرض اور جمعے کی رہ گئی دو تو دو رکعتوں کے قائم مقام یہ دو خطبے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضور وقفہ ڈال کر ان کو دو خطبے بناتے تھے لیکن خطبے میں کرتے کیا تھے یکرو آیا امن القرآن پرانے مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے وہ یوزک کے لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے اور اس میں مقابلہ کیا تھا اصدل خیزن بردل ریزل زبان کا حجاب تھا ہی نہیں حضور کی زبان عربی اور جو سننے والے بیٹھے ان کی زبان عربی تو لمبے چوڑی بات کی ضرورت بھی نہیں تھی ہمیں تو معنی بتانے پڑتے ہیں اس کا مسوم بتانا پڑتا ہے تب ترجمہ کرنا پڑے گا کوئی نہوی اشکال ہو بتانا ہوگا انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی مختصر کریل خطبہ ہوتا تھا اور اس میں تزکیز یاد دہانی اور اسی میں آتا ہے اصل میں وہ حدیث جو آتی ہے کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں اگر اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت جو لوگ پہنچ گئے مسجد میں گویا کہ وہ پہلی ساخت میں مسجد میں آ گئے کے روز ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی سے ہوتا ہے جو دوسری ساخ میں آئیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا گائے کی قربانی کا تیسری ساخت میں آئیں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکری یا میڈھا جو ہے اللہ کے راہ قربان کیا چوتھی ساخ میں آئیں گے ان کے لیے ایسا ہے کہ ایک جو مرغی ہے وہ اللہ کی راہ نے کر دی اور جو پانچویں میں آئیں گے وہ ایسے جیسے کہ ایک انڈا اللہ کی راہ خیرات کر دیا اس کے بعد جو آتا ہے تو جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر اور ان کے رجسٹر ہوتے ہیں ان میں حاضری کا اندراج کرتے ہیں وہ اس کے بعد جب امام کا خطاب شروع ہو جاتا ہے لیکن وہاں خطبہ ہوتا تھا خطاب نہیں ہمارے یہاں تو پھر دو چیزیں ہو گئی ایک اردو کی تقریر پھر ایک خطبہ جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں یس تمر وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں یعنی اب جو آنے والے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا اب اس کو جو تعویذ کی علماء نے اور علماء میں سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی بھی تعویذ ہے یہ کہ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہماری سعارتیں نہیں ہیں بلکہ کچھ خفی سارتیں ہیں یہ اگر کہ مجھے اختلاف ہے ان کی رائے البتہ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس میں جو اندراج نہیں ہوتا وہ اس معنی میں کہ فضیلت اب نہیں رہی فضیلت گئی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی چاہے خطبے کے دوران بھی آپ پہنچ گئے ہیں تب بھی جمعے کی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن فضیلت کا معاملہ دفتر فضیلت ہے جو فرشتے بند کرتے ہیں اب آپ کا اندراج نہیں ہوگا جب امام نے خطبہ شروع کر دیا تو وہ ہے کہ ذکر رسما ربہی ہی پہلے خطبے میں اللہ کا نام لیا ذکر کیا پھر نماز پڑھی یہ ترتیب ہوا کہ جمعہ کے اندر ہو رہی ہے بل تو سرور الحیات دنیا تمہارا اصل مرض کیا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ اللہ خیر اللہ میں نہیں کہا تو نا کہ دماغ کسے آگے رکھا کسے پیچھے رکھا سارا فیصلہ تو اس میں ہے مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف سے دین ہے بونس ہے لیکن اگر آپ نے مقدم بنا دیا دنیا کو تو پھر آپ بس یہ ہے سارا کانٹے کی بات جو ہے تو اس حوالے سے بل تو رون الحیات دنیا کلا بل سے بونل وتذرون جا و تضا رون تمہارا آخر مرض یہ ہے تم اس آجلا سے محبت کرتے ہو اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد تکلیف بھی فوراً محسوس ہو گئی اور راحت بھی فوراً محسوس ہو گئی اور آخرت کی نفا نقصان بھی قرض ہے ادار ہے اس کی تکلیف کس وقت محسوس نہیں ہو رہی انگارے بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر لیکن وہ انگارے اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں وہ انگارے ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر وہ جلائیں گے اس وقت لیکن انگارے بھر اس وقت رہے ہو جو فرمایا کے جو یتیموں کا بال ہڑپ کرتے ہیں ناحک طور پر ما یا کوفیبو تو نہیں مل رہا ناک وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر لیکن اس وقت وہ آگ ٹھنڈی ہے شوگر کوٹیڈ ہے اوپر اس کے انسولیشن ہے وہ آپ کے بیدے کو جلاتی نہیں جا کر لیکن وہی ہے تو آگ بہرحال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو بل آخرت و خیر جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے انہ لفظ اولا یہی بات تھی پرانے شعیفوں میں اصل میں یوں سمجھیے کہ جو کانٹے کی بات ہے وہ یہ جو اصل سے ہے ہدایت اور ضلالت کی جو مات ہے راز وہ یہ ہے کس کو مقدم کس کو مؤخر دنیا یا آخرت صحف ابراہیم و وبوسا صحف اولا یعنی ابراہیم کے صحیح اور موسا کے صحیفے ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے تو موسا کے صحیفے میں معلوم ہے ابراہیم کے نہیں جیسا کہ میں نے کیا میری ایک رائے ہے کہ جو ہندوؤں کے ہے اپنشد وہ میرے نزدیک صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی مگر ہوئی شکلیں بالکل علی ول کم فی القرآن العظیم و دفاانی میا کمبلایا کے